شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کی اس مخلوق اور پہچانیں -e گے ان کو ان کے حلیے سے او کون ہوں گے جی بڑے بڑے سردار کون ہوں گے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لیڈر لیڈ کرام لیڈران بابونے اور مساٹی کرام مسٹر کی جمع کیا آتی ہے مساٹی مساتیر, کرام سارے کہاں ہوں گے جی وہاں موجود ہوں گے تو ان کو پکاریں گے سمجھے جی مسٹروں کو سمجھے جی بابو کو او بابو صاحب مسٹر صاحب حال کیا بن رہی ہے وہ پہچانے کی اصاب آ رہا ان کو دیکھو جی پکاریں گے صاحب پیارا مردوں کو پہچانیں گے ان کو ان کے کھلیوں سے نشان کہیں گے اوئے نہ کام آیا تم سے جتھا تمہارا او دنیا میں تو بڑے بڑے جتھے تھے تمہاری جماعتیں جو کام نہ آئی تمہارا وہ غرور کام نہ آیا وہ استقبار و تکبر کام نہ آیا نہ کام آیا تم سے جتھا تمہارا وما کن تم دستک بیرون اور استقبار تمہارا کہ ما مستریا ہے معنی کیا ہوگا تمہارا استقبار اور غرور کام نہ آیا آ کیا یہ کمزور ہاؤلائے کے کی نیچے کیا لکھو ضعیف کمزور جن کمزوروں کو تم بری نگاہ سے دیکھتے تھے یہ کمزور تو بحشت میں ہیں اور متکبرو مغرور انسانو تم ان غریبوں کو کیسے دیکھتے تھے حقیر نگاہوں سے تو بہشت میں ہیں کیا یہ ضعیف جن کے متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ نہ پہنچائے گا ان کو اللہ تعالی رحمات لهم ادخل الجنہ ان کے بارے میں رحمات کا حکم ہوا ہے, لکھ لو کہا ہے ان کے لیے اللہ کا حکم ہے کیل الحمد خلم ان کے متعلق اللہ کا حکم ہے یہ بات سمجھی ہے ایک قول دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہوں گے نا اصاب آراف کن کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وہ بات ختم کریں گے تو پھر اصاب عراف کو آرڈر ملے گا ان کے لیے کیا کہ تم اصاب آراف اب کہاں جاؤ بس میں چلے جو یہ پہلا کیا تھا کہ کی لال ان کمزوروں کے بارے میں اللہ کا آرڈر ہے حکم ہے کہ ادخل الجنا اب دوسرا معنی کیا ہے اصاب عراف جب یہ بات ختم کریں گے لا اللہ رحمہ تو اصاب عراف کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم بحث کے اندر یہ سمجھی بات یہ دوسرا معنی ہے وہ ناد اصاب نار اور بلائیں گے دوست کی بہشتوں کو ان حفیظ والے ان نمبر کتنی ہے جی پان وہی ہے مفصرا بھی بن سکتا ہے مخفہ بھی یہ کہ بہاؤ ہمارے اوپر پانی ارے میاں ہمارے اوپر پانی تو بہاؤ کچھ نہ کچھ بھونٹ پی لیں یا ہمارے اوپر کوئی پھل شال رزق ڈالو یا اس چیز سے کہ رزق جائے تم کو اللہ نے کہیں کہ ان اللہ ارے بابوان نظام بے شک اللہ نے حرام کر دیا دونوں چیزوں کس کے اوپر کافوں کے اوپر اللہ علامات کفا کافر وہ جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو کھیل تماشا مذاق کرتے تھے اور دوکھے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے پس آج کے دن بھلائے دیتے ہم ان کو یہ کون فرمائیں گے اللہ تعالی جیسا کہ انہوں نے بھلایا تھا ملاقات اپنے اس دن کی وہ اور جیسا کہ وہ تھے ہماری ایتو کا انکار کرتے والا کا دیجئے نہ کتاب صداقت قرآن فرمایا ہم نے تو کتاب بھیجی تھی ان کو سمجھایا تھا لیکن ان کی اپنی بد قسمتی کے نہ مانا صداقت قرآن اور البتع کی پہنچا دی تھی میں ان کے پاس کتاب ایسی کتاب کہ فصل نہ ہو کھول کھول کے بیان کیا ہم نے کتاب کو اپنے علم کامل سے یا علم سے مراد کیا ہے علم کامل سے کھول کھول کے بیان ہودان وہ میری کتاب ہدایات ہرے کے لیے اور رحمت کے لیے قوم مومنین کے لیے مستفی حال یم ضرون اللہ تعویلہ تخویف و خروی جب اب جو نئی مانتے یہ کابل ہو کیا قیامت کے منتظر ہیں قیامت کا حال تو یوں نے سن لیا نا وہاں تو جوتے پڑیں گے ان پر تخفیف و خروی نہیں انتظار کرتے مگر انجام اس کا کس کا انجام ہو ضمیر کا مرجا کیا بنے گا قرآن لیکن مانا یوں کرو گے نہیں انتظار کرتے مگر اس قرآن کے بتلائے ہوئے انجام کا قرآن کے انجام کا نا بلکہ قرآن کے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 بس عمل کریں گے ہم سوائے ان عملوں کے جو پہلے کرتے تھے پر معاذ خاصر تاکہ خسارے میں ڈالیں انہوں اپنی جانوں کو اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جن کو گھڑتے تھے کون سی باتیں گھڑتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے معبود بودھ کیا کریں گے زبردستی سفارش کریں گے چھڑا لیں گے زبردستی چھڑا لیں گے ان ربق ملا اچھا جی میرے عزیز یہ تیسرا دعویٰ ہے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 تو خدا کے چھ دن ہمارے کتنی ہوئے چھ ہزار سال میں یہ دنیا بنی آسمان بھی زمین بنے یہ بھی ایک قول ہے آپ سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فیک کون کے مالک ہیں تو چھ ہزار سال میں یہ بنتی رہی چیز واقعی کن فیک کون کے مالک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کیا کہ جو کام تدریج سے کیا جائے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 اس کا حقیقی مطلب تو وہی ہے جو کئی دفعہ میں عادت کر چکا ہوں کہ امام مالک سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا فرما ال استواؤ معلوم استوا کیا ہے معلوم ہے کیفیت تو میں جھول آتا ہوں ایمان لائیں گے کیفیت میں وال ایمان و بہی ایمان واجب ہے بس سوال وان ہو بھی کھود قرید کرنے کا ہے یہ بدعت ہے سمجھ ہی اصل چیز یہ ہے ہمارا ایمان ہے استواء کا اور بعض حضرات اس کا مطلب یہ ہیں کہ جس طرح بادشاہ اپنے تخت کے اوپر قائم ہوتا ہے مطلب یہ ہے وہ خود حکم چلاتا ہے کیا یا کسی اور کے حوالے کرتا ہے تو اس طبا العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کائنات میں خود حکم چلا رہے ہیں خود بادشاہ ہیں یہ معنی بھی ٹھیک ہے یہ متاثرین کے نزدیک یوکشن لیل النہار لائر سے پہلے با مقدر ہے یوگشی بل ڈھانپتے ہیں ساتھ رات کے دن کو ابھی دن روشن ہے نا تو رات جب آئے جی جو دن چھپ جائے گا یا نہیں اور رات کی کالی چادر چٹ جائے گی ڈھانپتے ہیں ساتھ رات کے دن کو طلب کرتی ہے یہی رات دن کو جلدی جلدی آ جاتی ہے وشم سا اس سے پہلے خالہ کا مقدر ہے پیدا کیا سورج کو چاند کو ستاروں کو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 جب خالق بھی وہی ہیں مالک بھی وہی ہیں رب بھی وہی ہیں تو پکاریں ہم اس کو یا پیرو فقیروں کو پکاریں ادو ربا رب قوم پکارو ربا پہنے کو آجزی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے آجزی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے اس کے اوپر حاشہ لکھ لو دعا میں اصل اخفاء ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں نا تو خفیہ مانگیں دعا میں اصل اخفاح ہے اور یہی صلف کا معمول تھا دعا میں اصل اخفاح ہے اور یہی سلف کا معمول تھا تفسیر عثمانی آپ مجھے دیکھتے ہو نا میں چپکے چپکے کے دعا مانگتا ہوں تو اصل اخفاح ہے ہمارے سلف کا معمول بھی یہی تھا علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں آپ کے کراچی کے اندار جو آئمہ مساجد ہیں انہوں نے دعائیں یاد کی ہوئی ہیں وہ زور سے دعا پڑھتے ہیں اور پیچھے مکتی کہتے ہیں آمین پھر وہ دعا پڑھتے ہیں مقتی کا کہتے ہیں آمین ایسے ہوتا ہے نا وہ مسجد میں ایسے تباشا بنا لیتے ہیں جیسے اہل حدیث آمین زور سے کہتے ہیں نا یہ <laughs> بھی اسی طرح آمین زور سے کہتے ہیں ان کو سمجھاؤ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 کسار مفسل چھوٹی سورتی ہے ٹوٹ کے ٹوٹ کے پڑھتے ہیں خاص کر قاری رحمان تو قاری نے شروع کر دیا رباو نحمر رحمان میں نے بعد میں اس کو پکڑ لیا میں نے کہا ربے کو کیس نے جار دیا ہے جی رب تو تابے ہے ماکبل کے تو آپ بدل پڑھ رہے ہیں، مبدل میں نے کوئی چھوڑ دیا ہے آپ نے اللہ کے بندے میں نے کچھ سوچا تو جہاں سے آتی ہے مرضی بس اپنی سور چڑھ جائے اور کچھ نہیں آئے تو یہ خیال کیا کرو مستقل صورت پڑھنے میں بڑا ثواب ہے پکارو اپنے رب کو آجی کے ساتھ چپ کے چپ کے انہدین بے شک اللہ طرح نہیں پسند کرتے حج سے بڑھنے والوں کو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 تو جتنا ایسی آنکھوں اللہ مجھ کو ایسی بیوی دے جس کی آنکھ ایسی ہو ناک ایسی ہو لب ایسا ہو کان ایسے ہوں چلتی ایسے ہو ہنستی ایسے ہو اور ٹھیک ہے بھوت تو ایسی تو یادیں بڑھ گئی لاتف سدو پھیلار بعد اسلحہ اور نہ فساد کرو زمین کے اندر بعد اصلاح اس کے لاتف سدو کے نیچے بھی شرک۔ نا فساد کرو زمین کے اندر ساتھ شرک کے بعد اصلاح یہاں بعد اصطلاح زمین کے بے باس رسول ساتھ بھیجنے رسولوں کے بھائی اللہ نے رسول بھیجے نہیں وہ تو اصلاح کے لیے بھیجے ہیں تو اس کی اصلاح کے بعد تم کیا کرتے ہو شرک کر ہو یہ غلط ہے نہ فساد کرو زمین کے اندر ساتھ شرک کے بعد اصلاح اس کے بے با رسول رسول بھیجے و خوف ہوں تما اور پکارو اللہ تعالیٰ کو خوف کے وقت بھی اور تما کے وقت بھی کیونکہ آدمی دو وقت پکارتا ہے دشمن کا خوف ہو پھر بھی کس کو پکارتا ہے اللہ تما لینا ہو مثال تو ہے اللہ مجھے نیک بچہ تھا کر شادی دے رزق دے یہ کیا ہے تمائے تو خوف کے وقت بھی اللہ کو پکارو تمہے کے وقت بھی اللہ ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس سے ڈرتے ہوئے بھی اور اس کی رحمت کا تمہ رکھتے ہوئے بھی کیونکہ الائیمان و بین الخوف اور تو عبادت کے اندر دونوں کیفیتے ہوں خوف خدا بھی ہو اور اس کی رحمت کا تما بھی ہو بے شک رحمت اللہ کے قریب ہے نیک و کاروں سے واہ ولوی دلی اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی رن میں ہے شور بشیر کی جمع ہے بو خوشخبری دینے والی ہوائیں آگے اس کی رحمت کے بارش کے یہاں تک جب اٹھاتی ہے ہمیں بادل بھاری کو تو چلاتے ہیں وہ اس کو طرف جگہ ویران کے یہاں بلد کا معنی شہر کرو گے یا زمین کرو گے آ شاہر زمین آم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 آ, جیسے زمین سے یہ اگ رہے ہیں نا تم بھی زمین سے اگو گے زند ہو گے اسی طرح نکالیں گے ہم بہتا کو تاکہ تم سمجھو ول بالاد طیب تو زمین کی طرف کیا چلا گیا جی بارش چلی گئی نا اب زمینیں دو قسم کی ہوتی ہیں بعض اچھی زمینیں بعض ردی زمینیں تو ول بالاد طیب بالدگاہ نے کیا کرنا ہے زمین اچھی نکلتا ہے سبزہ اس کا اچھا نبات کے باد رکھو ہاسن یاخروجو نبات ہو زمین اچھی نکلتا ہے سبزہ اس کا اچھا اللہ کے حکم سے بل خابوشا اور جو زمین ردی ہے نا نہیں نکلتا سبزہ اس کا مگر ناقص ناقد کا منع ناقص بیکار زمین جو ہے دیکھ تو نا وہاں چیزیں ہوتی ہیں بیکار کار ہوتی ہیں نہیں نکلتا سبزوں کا مگر کیا ہوتا ہے نہ کس کا ہے کانٹوں کی طرح سے غلط اسی طرح بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں